اللہ ملا سید لمبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد من اللہ ولل مومنین ازباس فیہم رسولہ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 اولیاء کا مسئلہ کا ہے جو خدا رسول کی محبت نہیں رکھتا کہتا ہے میں مومن ہوں وہ جھوٹا ہے اور جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے بے فرما برداری نہیں کرتا وہ بھی جھوٹا ہے محبت نصیب ہو جائے عشق تو کہاں ہے یہی ہی عشق کے ہم نے رٹے لگا رکھے ہیں تو پھر گئے وہ وہاں نہیں تھا یا الہ العالمین مجھے وہ بندہ دکھا دے تو آیا بے ہوش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 رحمت اللہ وبارکات اے محبوب سلامتی تجھ پر ہو رحمتی بھی تجھ پر اور میری برکتے بھی تجھ پر ہوں کیا فرمایا یہ ملی تھی وہاں کعبہ کا حسین میں بیٹھے ہیں امت یاد ہے یہ مقام جمع ہے پھر آپ نے فرمایا السلام علیہ والا اباد اللہ سوالحین ارے اس کو سوچ اللہ نے رحمت آپ پر کی برکتیں بھی آپ کو دیں رحمتیں بھی آپ کو دیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرما دیا السلام علینا میں تمام انبیاء آ گئے وہ عباد اللہ اس میں امت نیک آ گئی آپ نے رحمت اللہ اللہ،, اللہ،, صورت صورت اللہ،, صورت اللہ،, صورت اللہ اللہ یا یا رسول مانگی کہاں سے ملے گی رحمت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 کیا آپ رحمت اللہ عالمین ہیں اور بابا ہے نہیں ہیں سرا تم سرا جو منی ہے نہیں ہے بشیر ہیں نظیر ہیں رسول ہیں ارے ظالم آپ کی تو صفات کو موت نہیں ذات کو کہاں ہے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 ہم پکھوں پر خوش ہیں جو پکے لگے ہوئے ہیں کاریں بسیں بھی ہیں اور دوسرا ایک میں اہم بتاؤں زندگی آلہ چیز ہے کان کھول کر سن اس ماحول نے ہمارے ساتھ کیا اور ہم مومن نے مومن مومن غافل نہیں ہوتا ہم کتنا غافل ہیں اور کتنا اس ماحول پر خوش ہیں حضرت درائی السلام اور یعقوب علیہ السلام کی دوستی تھی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 تو پھر تقریر کرنے والے پر بھی افسوس ہے اور سننے والے پر بھی افسوس ہے افسوس ہے کہ ٹائم میں نات خانوں کو دے دیتے ہیں پھر میارلی شاہ صاحب کا خلیفہ تھا اس کا شہر ہے زبا تیری سناخان رسالت کرتا ہے دل تیرا لندن کی وکالت ہیں دل شیطان کو داڑھی منہ یا چھوٹی داڑھی نماز کے نزدیک نہیں نات کے لیے آیا ہوا ہے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 قیدی تھے مملوک مالک کو نقل کرتا ہے مفتو فاتح کو نقل کرتا ہے مغلوب غالب کو نقل کرتا ہے قیدی آزاد کو نقل کرتا ہے علم عام ہوگا عقل نہیں ہوگا علم مرغ و عقل بالا ہے پسر علم جو ہے وہ پرندہ ہے اور عقل جو ہے وہ پر ہیں بے پر علماء پڑے ہیں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 تم عبورانی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بے وقوف نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کو اپنے قول کو اہمیت دی تم بھی اہمیت دیتے ہو جہاں کسی رسول کے قول کو اہمیت نہیں آئے اللہ نے وعدہ ساک میں سب رسول انبیاء کو جمع کر کے فرمایا میرا رسول آئے گا تو اس کے پیچھے چلنا پڑے گا پھر سالت تقسیم ہوئی آپ نے فرمایا الموستاروں متمن مشورہ وہ دے جو امین ہو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 ارے حقوق حقوق علی بات کا خین بھی امین نہیں ہے فرمان رسول ہے جو امین نہ ہو اس کا مشورہ نہ لو چور امین ہے مجھے یہ کہہ کو دو اب آ فرمانا چور کا کوئی مشورہ نہیں نورانی کا چور کا مشورہ ہے کس کی بات مانو گے چور اللہ <تصفح>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 وہ حکم خاص تھا ارے حکم خاص سنت نہیں بنتا حکم خاص جو ہوتا ہے وہ ان کے لیے تھا اذن عام نہیں تھا ارے ظالم سنت وہ بنتی ہے جو اذن عام ہو اگر اذن عام ہوتا تو پھر سارے صاحبہ پکڑے جائیں گے تب بھی پکڑے جائیں گے صاحبی پکڑے جائیں گے اولیاء بھی پکڑے جائیں گے کہ انہوں نے کافروں سے کیوں نہیں سیکھا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 پھر ہم میلاد منائے تو میں کہوں گا اب رسول سے اتفاق ہے آکام کیا ہیں فرائض واجبات سنن مقدا فرائض واجبات اور سنن مقدا یہ کسی عام مومن کو اس میں چھٹی نہیں آئی عام مومن کو رسول آکام یہ لے کر آیا تو کر کے تو دیکھ میں دیکھوں پھر میلاد مناتا ہے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 تہر تہر کا تہر القادری کا بندہ آیا وہ اب تکلیف سے پھر رہا ہے جی قرآن سے ثابت کرو کہ ڈاڑھی بڑی کہاں ہے قرآن سے ثابت کرو اسے ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کچھ نہیں نظرے قرآن سے ثابت کرو میں نے کہا حضرت موسا علیہ السلام جو قرآن میں فرمایا ہارون علیہ السلام نے قرآن میں فرمایا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 ارے ہمارا ابو حنیفہ ہمارا یہ یقین ہے کہ قرآن اور حدیث کے بحر انہوں نے مسئلہ کیا ہی نہیں اس لیے ہم اہل سنت وال جماعت کہلاتے ہیں بریلوی نہیں کہلاتے بریلوی ہے کتنا گندا نام ہے بریلوی تو ایک شہر ہے ہمارا اسی سال مسلک نہیں ہے ہم بریلویا احمدار خان صاحب کون تھا اس سے پہلے کون تھے پہلو سے رشتہ توڑ دیا ارے ہم بھی اہل سنت وال ہیں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 کہ حدیث بعض افراد کے ساتھ خاص ہیں بعض وقت کے ساتھ خاص ہیں بعض قوم کے ساتھ خاص ہیں وقت ہوتا تو بتاتا آپ نے الح کمبے حدیثی نہیں فرمایا آپ نے فرمایا الح کمبے مجھے ایک حدیث دکھا دو جہاں فرمایا ہو اللہ کمبے حدیثی تو ہم اہل سنت وال ہیں ہم کون ہیں اہل سنت وال جماعت ہیں تو رسول اور نبی میں فرق ہے امبیا پاک مخلوق ہے نا جی جی میں دیکھتا ہوں رسالت کتنا مانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ نے یہ فرمایا ماں کانا محمد الباحد مرکم ولا کل رسول اللہ وقاطمن جین قرآن میں اکیلا نام نہیں لیا یہی فرمایا میرا محمد جو ہے رسول ہے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 قرآن منسوخ ہمارے رسول کا منسوخ کون ہے بریٹ ناسخ ناسخ کون ہے بریٹ برٹش قانون چل رہا ہے نہیں چل رہا اللہ, اور اللہ فرماتا ہے میرے رسول آئے گا تو قانون اس کا چلے گا قرآن ہمارا پڑھنے کے لیے ہے یا ہمارا ضابطہ حیات بدلنے کے لیے آیا ہے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 یہ نبی رسول کو چھوڑ کر اسے زبانی رسول کہتا رہے انہیں پتہ ہے کہ زبانی کہنے سے کچھ نہیں ارے رسول آتا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا اللہ نے جو فرما دیا وہ مارس اللہ میں رسول اللہ لو تو کہ رسول آتا اسی لیے ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی تات ہو اس کا حکم چلے تو بچہ ہم نے کہا جی لو بچہ ٹھیک ہے آپ برے رسول کے خلاف کیا ہم خدا کے خلاف جو کہیں کریں گے ہم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 ہماری چیزن کا یہ سبحانہ ربی العظیم پڑھتے ہیں کہنا منا ہر کمزوری سے پاک رب پالنے والا عظیم بلند ہے عظیم کیا ہے جو سبحانہ ربی اللہ وہ بھی کہتے ہیں نا کہ وہ غالب ہے پہنچا بھی سکتا ہے عظیم یہ پڑھتے ہیں لیکن مانتے ہم نہیں ہیں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 سن ان جہلوں کو پتا نہیں جو قائد بنے ہوئے ہیں تبلیغ کے بعد دعوت ہے اور دعوت میں استحکام ہے جب تک خود پورے دن پر بندہ قائم نہیں رہتا دوسرے کو دعوت نہیں دے سکتا دعوت پتا ہوتا تو دعوت اسلامی کیا شاید ہے ہوئے تو ان پر جہل قید پھر غیر سیاسی اس کے بعد سیاست ہے حکومت ہے حکومت میں اکامت دین ہے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 کتنا بڑا کفر ہے غیر سیاسی کہنا خدا کی کس پتا ہوتا ان جہلوں کو کہ سیاست حق ہے بھی مسلمانوں کا امام غزالی لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سب دان تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرہ سالہ زندگی مکی یہ مذہبی تبلیغی زندگی ہے اور دس سالہ مدنی زندگی یہ سیاسی اور حکومت کی سیاست منہ حکومت ہے ہم غیر جمہوری کہہ سکتے ہیں غیر سیاسی نہیں کہہ سکتے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 تو رہے تھے سمجھا میں رہتا قرآن مجید کیا فرماتا ہے اس لیے انہوں نے کہا کرت کی محفلیں جگاؤ نات خانی کی یہودی کہتے ہیں قرآن مجید سمجھانے والے نہ ہوں ایسا عالم بھی نہ بلاؤ جو انقلاب پیدا کر دے جو سابقوں کی تعریف کرے ایسوں کو بلاؤ ان شہطان کے نام مرادوں کے دیکھو دماغ کہاں جا رہے ہیں فتنہ سراپا فتنہ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 شرابیں پیئیں جائیں پھر آپ نے آخر یہی بتایا گانے باجے عام ہو جائیں فرمایا اللہ کا عذاب آ جائے گا حضرت امیر عمر ختاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد شیخین اس کی شیخین کی اتباع کرنا یعنی حضرت امیر عمر اور حضرت کے اکبر ان کی اتباع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 پتا ہو آپ گھڑیاں تو دیکھتے ہیں پتا نہیں آئے ارے سایہ اصلی نکال کر ایک مسل تک مستحب ٹائم ہے اس لیے اہل خبیث جو ہیں وہ, وہ دو مسل کے قائل نہیں ہیں وہ ایک مسل کے بعد اثر جب اہل خبیث اذان دیں سمجھو ہمارا مستحب ٹائم ختم ہے ہمارا دو مسل تک ہے ہمارا وہ ایک مسل کے قائل ہیں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 ناک کی ایک شخص نے بے کی اللہ نے پوری قوم کو ختم کر دیا خدا کی قسم جس شہر میں اللہ کا نام نالی میں نیچے پڑا ہے وہ سارا شہر غیر محفوظ ہے ہو سکتا ہے سارے شہر کو اللہ تعالیٰ الٹا کر دے ہزار بار با شوئم دہاں با اطر گلاب نام ہے ترا کمال بے ادبی یہ ولی ولی والے کہلاتے ہیں آپ فرماتے ہیں ہزار دفعہ اتر گلاب سے منہ دھو لوں یا الامین پھر بھی میں بڑا بے ہوں تیرا نام لوں تو بڑا بےدب یہ ہے ولی و... اب با سلطان نہیں فرماتے صاحب تین تو لکھا منگسارتی کا منہ سا ہوں ولی تو یہ کہتے ہیں ولیحوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاف سے یقین نہیں تھا وہ تو مست نہیں چھوڑتے ہم فرائض کو نہیں دیتے ہیں ہم ولیح والے حضرت علی سی ہم نے فرمایا جو کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا کول فیل نہیں اپنا تا.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 ایمان سے دلہ جو ہو نا جس کو نہ بیٹی دھی بہن کی غیرہ تو وہ سر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سر پھر آپ کی ہماری نانی دادیاں مستورات لکھی جاتی تھیں ہنسنے کی بات بھی اور رونے کی بات بھی ہے مستورات بڑے بیٹھے ہوں گے لکھا ہوا تھا سیٹوں پر مستورات کی سیٹیں زمانہ بدلا خواتین کی سیٹیں ارے تقریر کرتے تھے تو خواتین و حضرات کہتے تھے پھر بھی خاتون جنت سے تعلق تھا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 ہر ایک کو دیکھو لیڈیز سی ہے لانت لیڈیز کو ماں خاتون تھے یہ لیڈی ہے پھر لیڈی نے رنگ کیا لگائے وہ بزرگ کہتے ہیں ابو ڈیڈی ماں لیڈی اولاد ساری ٹیڈی دی ٹیڈی ہے چھوٹے چولہے والے وہ لیڈی جب ہے اس نے کون بندے کا بیٹا پیدا کرنا ہے اس نے پیدا بھی ٹیڈی کرنا ہے کہ لیڈیاں دا بہارائن دے ٹیڈی دا قطار آئن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 بورے ڈبے نظر آ رہے ہیں نماز پڑھ رہا ہے پتہ نہیں یہ بینڈ پتلون انہوں نے سلا کر پہنی ہے جب پتہ نہیں یہ آپ پہن کر سلائی سمجھ نہیں آتی ایمان سے بہن کہا نا کمیش ہو کدا مین دوپور کمیز کا ذکر ہے دونوں دوپور چھپ جاتے ہیں الماری اس نے کہا بینڈ پتلون ایمان صاحب گرمیاں آ رہی ہیں نا اس کن کپڑوں میں ہم مرتے ہیں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 نعت پڑے ہوئے آئے اتباع کون کرے گا رسول اتباع کے لیے ہے یا نعت نعتیں سننے کے لیے آئے ہیں آپ پھر ہم مسلمان ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے قرآن پڑھتے ہیں صبح اللہ ہیں پڑھ پڑھ پڑھ کر انہوں نے سلا دیا سمجھایا نہیں قرآن فرماتا ہے تم سس تمہاری ترقی ان کی بربادی وائن تو سر کو ہم سیاحتی تمہیں مسلم بیماریاں پہنچے تو وہ خوشیاں مناتے ہیں اب قرآن کو سچا تم نے کس کہاں مانا اللہ کو ومنس کا من اللہ کیلا کیا اللہ سے کوئی اور سچا ہے اللہ فرماتا ہے تمہارے دکھ ان کی خوشی ہے اور وہ ہمارے بچوں کو کترے پلا رہے ہیں اور عراق والوں کو مار رہے ہیں یہ نائجیریا کے ڈاکٹر ملے ہیں ہمارے پاس رکھا ہے انہوں نے انٹرنیٹ میں دیا کافروں نے ایک اورت یونیسیف کمپنی کترے پلاتی ہے ایک عورتی کے لگ اس نے کیس کیا وہ کیس جیت گئی اس کو لائے لیبورٹری میں انہوں نے پوری دنیا میں انٹرنیٹ میں کاغذ دیے کہ یہ یونیسف کا جو قطرے پلا رہی ہے یہ بانجپن ہے اور زہریلے ہیں مت پلاؤ اپنے بچوں کو کافروں نے انتباہ کر دیا مسلمان کو تو قرآن کو تو نہیں مانتے یہ بات مانو گے چوی اگست کو دن اخبار نے ہمارے پاس وہ بھی رکھا ہے عالمی ادارہ محکمہ صحت جو اقوام متحدہ میں رہتا ہے نمائندہ بہت بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے ارے وہ اس نے خط لکھا دین اخبار کو وفاقی حکومت کو اور اس خط کو دن اخبار نے پورا لکھا دو سال ہو گئے چوی اگست کا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 یا وہ مسے دو یا تم بھی عالم ہو نا مم کوئی بندے کے بیٹے بنو علم ہے ایسا ہوتا ہے باہر پھر ایسا ایسے کر لیا علم علم لمو نور عالم نور استاد کیا ہے میں کہوں مگر آج کل ہے میں اس کہوں میں نے کہا روڑ پر تو ہم تمہارے عالم دیکھتے ہیں سور کی کا قوم کو نوچ رہے ہیں خون نوچ رہے ہیں میں نے کہا مجھے یار اندر والے باہر جو لکھا ہے اندر والے علماء کی زیارت تو کر لوں کیسے پھر ایسے کر گئے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 خدا تعالی ہمیں رسالت کی میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے واخر داوان الحمد للہ رب العالم کی <تصفيق> جو مردہ ہو خبر دے پانی جی خبر د او تے خرچ لوڑی دئی گھر اے ماں پیو بھائی اتنے دونا آزادی خبردان Oh, وہ نسیب باہو وہ نصیب اس نال باہو جڑا بچ آیا تی مردہ ہو may